بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دہ پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں